اس لیے آج کی اس مختصر رشست سے میرا خیال یہ تھا کہ ہم اس پر بات کریں یہ ایک بہت ہی مرا اہم ترین ایک مسئلہ ہے کہ شکر کہتے کس کو اور اللہ جان قرآنِ پاک کے اندر شکر سے متعلق جو آیات نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اشادات کے اندر جو باتیں اشاد فرمائی ہیں اس کی روشنی میں ہم میں ہمیں, ہمیں حقیقی معنوں کے اندر ایک شکر کی کیفیت ہمارے نہ صرف دل میں پیدا ہو بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی جو اعمال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 ڈاک کے ذریعے رقم بھیجتے ہیں پرانے زمانے میں اب تو لوگوں نے اور طریقوں سے بھیجتے ہیں چلے آج کل کا لینے کے آپ آن لائن اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرتے ہیں یا وہ ایزی پیسہ آج کل آتا ہے اس سے آپ بھیجتے ہیں یا وہ بھی کیش سے بھیجو آج کل کے ذرائع ہیں یا منی آڈر بھیجتے ہیں ابھی ختم نہیں ہوا منی آڈر چاہے کم ہو ہو تو جس بندے کو پیسہ جاتا ہے چاہے وہ جتنا بھی دیہاتی ہو چاہے وہ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 بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلے ایک بھائی کمارا ہوتا ہے دوسرا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ساری وہ شکلیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل شان عطا فرماتے ہیں اور انہی شکلوں کے ذریعے سے بسا اوقات اللہ جل شاہ روک بھی دیتے ہیں انہی شکلوں میں اللہ جان بعض اوقات برکت عطا فرما دیتے ہیں اور انہی شکلوں کے اندر اللہ پاک بعض اوقات بے برکتی عطا فرما دیتے ہیں جو, جو جیز اللہ کے اس کے اوپر دو بھائی میرے پاس آئے کہنے لگے کہ ایسی بات ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ برکت اور بے برکتی ہمیں سمجھ میں آ گئی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 اور دوسرے کا پلاٹ بیس لاکھ روپے کا ہو گیا چالیس ایک ہی برابر رقم ایک ہی زمانے میں دو بھائیوں نے دو جنوں کے اوپر لگائی اور کہتے دونوں کہتے ہیں ہم ویسے دوست ہمارے ہنس رہے تھے کہنے لگے کہ ہم تو اپنی دونوں کی انویسٹمنٹ پر ہستے ہیں کہ ایک کی ڈبل ہو گئی ہے اور وہ اگلے چند مہینوں کے اندر مزید ڈبل ہو جائے گی ایک کی آدھی ہو گئی ہے اور اگلے چند مہینوں میں مزید آدھی ہو جائے گی کہتے ہیں مزید پیشتی. نہ بک رہی ہے اور نہ وہ بیچی جا سکتی ہے بلکہ وہ نیچے جائے گی کہتے ہیں کہنے لگا کہ پتہ چلتا ہے کہ مال کے اندر برکت اور بے برکتی